السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ و نسلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و امری وحلل عمری من لسانی السانی قولی کل ہم نے سر کے بالوں کے بارے میں بھی پڑھا اور ناک صاف کرنے کے بارے میں کیا آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی پانی اوپر چڑھانے کی؟ کیسا ایکسپیریس رہا اچھا کیا اچھائی تھی اس میں اس کے بعد اچھا فیل اس وقت تو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی کیا اچھا محسوس کیا مثلاً سانس لینے میں آسانی ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا اور نماز پڑھنے میں خوشو آیا صبح اٹھ کر جب انہوں نے کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی نیند سے <laughs> الحمد <دللا> اور <laughs> <laughs> الحمد صاف ہو گئے نا بیماری بھی چلے گی لیکن یہ سب کچھ آپ کس نیت سے کریں گے سندر سمجھ کر ہم اس کے میڈیکلی یا ویسے جو بھی بینیفٹس پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے سنت سمجھ کر تاکہ دنیا کا فائدہ تو ہو ہی مگر اصل ثواب اور اجر آخرت میں وہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کا ہے हुم. انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ بھی شیئر کیا شیئرنگ کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انسان پھر اگر خود بتا کے بھول جائے تو دوسرے اس کو یاد کرا دیتے ہیں. اور ویسے بھی ملٹی ہو جاتا اجر ایک اجر وہ ہے جو صرف آپ کے اپنے کام کرنے سے ہوگا اور ایک یہ کہ جو آپ کو دیکھ کر مزید لوگ کریں گے وہ آپ کے حصے میں جائے گا کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سر درد کا بہترین علاج ہے اگر آپ ناک کے ایک حصے سے سانس لیتے ہیں, اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ہماری ناک کے دو نتنے ہیں یعنی دو سوراخ دایاں اور بایاں نوسٹل بظاہر یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں, یعنی سانس اندر لے جانا یعنی انہیل کرنا اور پھر ہم منہ کے راستے اس کو ایکزیل کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ دونوں کے کام میں بھی فرق ہے دونوں کا اپنا اپنا کام ہے ایک فرق یوں محسوس کیا گیا کہ ناک کا دایاں نتنا حرارت خارج کرتا ہے جسم کی جو ہماری باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نکالتا ہے جبکہ بایاں ٹھنڈک اگر سر درد ہو تو دایاں نتنا بند کر دیں دایاں جہاں سے کیا آ رہی ہے ہیٹ اور اس کو انرجی بھی کہتے کہ یہ سائیڈ انرجی کی ہے اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پیس کی ہے تو اگر سر درد ہو تو صرف دایاں نتنا بند کر دے اور اس کے بند کرنے کا طریقہ یوں کر کے یعنی یہ اگوٹھا رکھ کے یوں اوپر کی طرف کرے تو صحیح بند ہوگا اگر آپ یوں کریں گے تو پورا نہیں صحیح بند ہوگا کریے اپنے ہاتھ سے یوں یعنی ہاتھ کی انگلیا اوپر ہوگی ٹھیک ہے okay. اگر سر درد ہو تو دایا ناسٹرل اس طریقے سے بند کر کے صرف بائیں سے انہیل کریں صرف بائیں سے جو پیس والی ہے اور پانچ منٹ اگر اس کی مشق کریں تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کے برعکس کریں لیفٹ کریں ٹھیک ہے اسی طرح ایک دفعہ سانس لے لیں کیونکہ رائٹ سائٹ سے آپ کو ایک طرح سے انرجی ملتی ہے تو اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ بائیں بند کر کے رائٹ سائڈ سے انہیل کریں تھوڑی دیر کے لیے تو عموماً جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ بائیں طرف سے زیادہ سانس لیتے ہیں اور دوسرے دائیں طرف سے. کہا جاتے کہ عورتیں بائیں طرف سے لیتی ہیں اور مرد آئی طرف سے جب آپ صبح کے وقت اٹھے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں آپ تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے ہیں یعنی بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اٹھ کے بھی فریش نہیں ہوتے تو بستر کے اندر ہی آپ کیا کریں کون سا نتنا بند کر کے سانس لیں گے بایاں لیفٹ ٹھیک ہے لیفٹ کو بند کریں گے اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے آپ انہیل کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جسم میں ایک طرح کی انرجی محسوس ہوگی اور آپ اٹھ بیٹھیں گے فریش اٹھیں گے کر کے دیکھیے اس کو بچوں کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہوا کہ مجھے بہت سخت سر درد کی شکایت تھی ہڈیوں میں بھی درد رہتا تھا بہت دوائیں ٹرائی کی پین کلرز وغیرہ لیے لیکن فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے اتفاق سے وہ لکھتے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھا تھا اور دائیں نتنے کو بند کر کے بائیں سے سانس لینا شروع کیا ایک ہفتے کی بشک سے میرا سر درد ٹھیک ہو گیا اور مسلسل ایک مہینے تک جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے کبھی دوبارہ سر درد ہوا ہی نہیں مجھے پورے پیسے کھل گئے ہوں گے کہتے کہ یہ بات میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بتائی بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا کیونکہ یہ نیشنل تھراپی ہے کوئی اس میں کیمیکل انوالوز نہیں کوئی دوا نہیں تو اس اعتبار سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو سکتا آپ کو فائدہ دیکھی کہ شفات اللہ کے ہاتھ میں طریقے ہم مختلف اختیار کر سکتے لیکن انسٹنٹلی آپ اگر کر کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے اپر ہیڈ وغیرہ ہے اس کو ایک دم ریلیکسن فیل ہوگی الٹا نہ کرنا شروع کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہ وہ تو مزید اضافہ ہوگیا سر درد میں اچھا یہ کہیں کہ رائٹ سائڈ سے سانس لیتے ہوئے تھوڑی مشقت محسوس ہوتی آدھی نہیں ہے کیونکہ عورتیں عام طور پر بائیں طرف سے ہی لیتی ہیں چلیے کل ہم بالوں کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے اس پر بھی مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں بالوں کو ڈسپوز آف کرنے کے طریقوں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کو ڈسپوز آف کیا جائے تو بہترین طریقہ کیا ہے ان کو زمین میں دبا دیا جائے زمین میں دبانے کا ایک فائدہ ہے اور وہ کیا کسی شخص نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا ہے اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں کہ وہ ایکو ایک ولیج میں رہے ہیں ایک سال تک اور وہاں ہر چیز کو زمین میں ڈسپوز آف کیا جاتا تھا یعنی نیچرل طریقے سے ہر قسم کے کوڑے کرکٹ کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ انسانی بال قدرتی خاد کے لیے بہترین مٹیریل ہے نیچرل فرٹیلائزر ہے یہ ارد گرد کی مٹی کی ساکھ کو بہت اچھا کر دیتے ہیں یعنی جس زمین کے اندر بال دبائے جاتے ہیں اس کے آس پاس کا ایریا بھی بہت فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے بال تقریباً ایک دو سال میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں یعنی باقی جسم تو جلدی ہو جاتا ہے نا بال دیر سے ہوتے تھوڑی تھوڑی مقدار میں نائٹریٹس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں یعنی زمین کے اندر انسانی بالوں کو ڈائریکٹلی بھی زمین میں دبا جا سکتا ہے اور کسی بن میں جمع کر کے کچھ عرصے ویسے ہی پڑے رہیں اور پھر اسے زمین میں ڈالا جائے دونوں ہی طریقے سیف ہیں انسانی بالوں میں زندہ ٹیشوز نہیں ہوتے اس لیے ان کے ساتھ جراثیم اور انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا بالوں کو ڈائریکٹلی زمین میں ڈالنے سے ایسی مٹی میں بہت فائدہ ہوتا ہے جس میں کلے یا ریت زیادہ ہو ایسی مٹی کو بالوں سے سٹرکچرل سپورٹ ملتی ہے مٹی کو سپورٹ ملتی کون سی اسٹرکچرل اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے مٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے اس سے زمین مضبوط جڑوں کو سہارا دینے کے قابل ہو جاتی درختوں وغیرہ کی گروتھ میں بہتری آتی ہے اور پھر بالوں کے ڈیکمپوز ہونے پر نائٹریٹس بنتے ہیں جو پودوں کی گروتھ میں مددگار ہیں تو بالوں کو زمین میں دبانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو کاٹ کر تھوڑا باریک کر کے ڈالیں تو پھر وہ جلدی ڈیزالو ہوں گے ٹھیک ہے ہوں گے اسی طرح جو لوگ بے دردی سے کنگی کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جب وہ بہت کھینچ کھینچ کے کرتے ہیں تو ان کی جو کیوٹیکل لیئر ہوتی ہے بالوں کی وہ ڈیمیج ہو جاتی جس سے بالوں میں شائن ہوتی اور یہ لر جو ہے یہ برقی آلات کے استعمال سے یا پھر زیادہ تیز دھوپ یا زیادہ تیز ہوا وغیرہ میں کھلے چھوڑے رکھنے سے ہر وقت اس سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے تو بالوں کی تقریب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان ان کو جب دھوئے یا ان کو کنگھی کرے یا ان کو کاٹے ان تمام امور میں وہ صحیح طریقے اختیار کرے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بے ڈنگے طریقے سے زندگی بسر کرنا اور ایک ہوتا ہے سلیکے سے بسر کرنا جو لوگ سلیکے سے زندگی بسر کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم بچا لیتے ہیں مفید کاموں کے لیے اور اندر بھی ایک اطمینان ہوتا ہے پوری ایک شخصیت آپ کی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے املا ہاتھ ایک طرح سے سمبل بھی ہے نا جس سے ہم کام کاج کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں سے جوتے گھسیٹ کے چل کے تکلیف دے سکتا ہے وہ تو پھر بھی وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے امن میں رہے اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے جب ہم یہ بات پڑھتے تو اس کا ہم عام طور پر یہ مطلب سمجھتے کہ شاید وہ کسی کو مار پیٹ نہ کرے یا پھر وہ کسی کے ساتھ جاتی نہ کرے کسی کے بال نہ نوچے کپڑے نہ پھاڑے کسی کے یہ باتیں تو بہت ایکسٹریم کی ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ سلیقے والی زندگی رکھتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی خوشی ہوگی آپ کی ذات سے راحت محسوس ہوگی اور اگر آپ بے سلیقہ انسان ہیں تو اس سے سب کو تکلیف پہنچے گی بہت سے تعلقات کی خرابی اسی وجہ سے ہوتی اور عورت اگر صلیقہ بند نہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے نسلوں تک جاتا ہے آگے مزید بچے وغیرہ بھی وہی کچھ سیکھ جاتے ہیں جی آپ بولیے بالوں کو برش کرنے کا کنگی کرنے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جڑوں سے شروع کریں گے تو وہ زیادہ ایزیلی ہو جائیں گے حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ سے سٹارٹ کرو اور پھر اوپر اوپر اوپر جاؤ تو اس سے بہت درد بھی نہیں ہوتی اور اچھے طریقے سے ٹھیک ایک چیز اس میں یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس طریقے پر زندگی ہی لگا دیں اور باقی اہم ترین کام بھول جائیں ٹھیک ہے ہر چیز اچھے طریقے سے ہو مگر کم سے کم وقت میں تاکہ آپ کا بہترین وقت کس کام آئے اس سے زیادہ اہم کاموں میں استعمال ہو ٹھیک ہے نا اور ہر عادت کو کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے اور غلط کو صحیح کر کے ریورس کر لیں اور پھر اس کی پریکٹس کر کے کم وقت میں اسے کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بھائی دبھی یہ بتائیے کہ یہ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں جو جو کرنے کے کام ہیں ویسے سر درد کا علاج ہے یا پھر آپ لتارجک فیل کر رہے ہیں ویک فیل کر رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں بریدنگ ایکسرسائز ہے یا ناک میں پانی اوپر اٹھانا ہے اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے یا باقی بالوں کو صاف کرنا یاد کیسے رہے گا کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کو یاد رہے نہیں نہیں عمل تو کریں گے امل کے لیے کیسے یاد رکھیں گے عمل تو جب ہوتا ہے جب یاد ہو کام کرتے وقت لکھیں گے اور پڑھیں گے کہاں لکھیں گے ڈائری میں ڈائری میں لکھیں گے اگر ڈائری میں لکھیں گے تو کبھی یاد ہی نہیں رہے گا وہ ڈائری پڑھ کے پھر واش روم جائیں گے ڈائری پڑھ کے آپ سونے جائیں گے کیا کریں گے ہاں جی गुड ہوں डू लिस्ट جائیں ہر ہر हर کے के अंडर ٹو ڈ لسٹ بنائے اور اپنی اپنی لسٹ پھر آپ شیئر کریں گے ان شاء اللہ آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے جو آپ کی اینڈ مارکنگ ہو رہی ہے اسائنمنٹ کی اس میں اس کو ڈالیں گے ان شاء ہر ایک اپنی list ایک دوسرے کی نکل نہ کریں اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا نئے آئیڈیا سامنے آئیں گے اور आप से दूसरे آپ سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے काम जो کرنے کے کام جو ڈے ون سے میں دے رہی ہوں آپ کو کرنے کے کام یعنی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے ان تین سوالوں کے جواب لازم آنے چاہیے آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا اوکے آگے چلتے ہیں آن دا ہول چہرے کی صفائی پہ اب بات کریں گے ہم کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں ٹھیک لری کلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ مسفرا داہ کا تم مستب قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے خوش خوش ہوں گے اور کچھ چہرے سیاح ہوں گے غم زدہ ہوں گے پریشان ہوں گے چہرے کی خوبصورتی دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے اچھے طریقے سے وضو کرے خوشی سے وضو کرے وضو کا اہتمام کرے وضو کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں بازوکات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں بازوکات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوش ڈالتے بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھاڑنا شامل ہے اس سے منع کیا گیا ہے القوة کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں گودنے والی یعنی کہ جو چہرے کو پٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں آج کل دیکھا کہ بعض اوقات سکول میں بچوں کے چہروں پر کچھ نہ کچھ رنگ لگا دیے جاتے ہیں. اگرچہ وہ پرمنٹ کلر تو نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک تو کیمیکلز ہوتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے چہرہ کچھ پینٹ فل بوٹے بنانے کی جگہ نہیں ہے اس کے لیے کاغذ ہوتے ہیں زیادہ زیادہ ضرورت ہے کچھ لکھنے کی تو ہاتھ ہے منہ کو اس کام کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں اس لیے چہرے پر پرماننٹ قسم کا چینج اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو خواہ وہ پرمنٹ لی ہمیں بنانے کی شکل میں ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو القبا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں۔ اب تو خیر ایسے بریسز وغیرہ پہنے جاتے ہیں کہ جو کھلے دانت بھی بند ہو جائیں لیکن پہلے زمانے میں خوبصورتی کی ایک علامت یہ تھی کہ سامنے والے دانت جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر لیا جائے تو اس کے لیے وہ دانتوں کو گسا کے چھوٹا کرتے تھے یا دانتوں کے بیچ میں گیپ لاتے تھے تو سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پر لانت بھیجی تو ام یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے عبد اللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لانت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لانت موجود ہے میں یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی کیا تم کو یہ آت معلوم نہیں وہ ماں آتا کم رسولا کمان ہو فنت ہو جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ تو یہاں پر لفظ نمس آیا ساتھ نون الف بیم صاد نامس تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامیسا آتا ہے نمس کا معنی اہل لغت نے بالوں کو اخاڑنا کیا ہے اور نماز کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اخاڑنا ابن اصیر نے انہایا میں کہا ہے کہ نامیسا وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑے یہ عزینت کتاب لکھی ہے عبداللہ اللہ بن سال الفوزان نے انہوں نے ابن اسیر کو کوٹ کیا ہاں بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے سننا نسائی کی روایت ہے حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر کھلانے والے پر سود کے گواہ پر سود لکھنے والے پر گودنے والی پر اور گدوانے والی پر یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرض کی وجہ سے ہو یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے تو, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چین پر یا اپر لپس یا لوور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے لیکن پورا پورا چہرہ جو ہے اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھموں کی شیپ بنانا یہ درست نہیں ہے یا کچھ لوگ پیشانی کو بڑا کرنے کے لیے یہاں سے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ بالوں کو پیچھے تک لے جاتے ہیں تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کیا صحابیات کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے کیونکہ کانوں میں تو سراح کی اجازت ہے نا تبھی عورتیں بالی پہن سکتی ہیں اور صحابیات سے ملتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بالیاں اتار کر صدقہ بھی کی تھی تو اس صورت میں زیور پہننے کے لیے اگر کوئی سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور اس پر آپ نے کوئی ممانت نہیں فرمائی تو وہ پھر اس سے نکل جائے گی چیز ٹھیک ہے ڈھل جاتی ہیں لٹک جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں وہ بہت نیچرل ہیں اور جب ہم ان کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم ایک نیچر کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں اب میں نہیں جانتی کہ میڈیکلی ان انجیکشنس کے کیا سائڈ افیکٹس ہیں اور کیا نقصان ہے لیکن آبویسلی اللہ کی ساخت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر حکم موجود ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے جو بچپن میں بچوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے اپنا ہی ایک انداز ہے پھر بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا مگر اس کے بھی ایک حسن ہے پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے تو خیال ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا کیا اپنا گلا کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو ہاں جی بہت جی بہت ایکسپینسیو پروسیجر بھی ہوتے ہیں اور یقیناً ان, ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کاسٹلی پڑتا ہے اس کے بعد خاص طور پر منہ کی صفائی اورل ہائیجین یعنی چہرے میں آنکھوں کی بات ہو گئی بالوں کی ہو گئی اب دانتوں کی زبان کی تھروٹ کی یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت زبان حلق، گلا سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی مندی کا ذریعہ ہے یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسوق کرے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے ہم و غم ہے یہ تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہے ایک یہ ہے مسواک اکثر لوگوں کو مسواک کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں نا طریقہ ہی نہیں سیکھا میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کے دانت آ रहे ہوں بہت چھوٹے بچے تو وہ کیا کرتے ہیں ہر چیز چیو کرتے ہیں اگر آپ ان کو نرم مسواک پکڑا دیں کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرینس کیا ہے بہت نرم مسواک پکڑائے ان کو اتنی عادت ہے مسواک کرنے کی اور اتنی خوشی سے وہ اس کو چیو کر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر سے جو کیمیکل نکلتا بھی ہے جو اس کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ ہارمفل نہیں ہوتا ورنہ تو بچے پین منہ میں لے رہے ہیں اور کوئی گندی چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں لیکن یہاں پر عام طور پر سخت مسواک ملتے ہیں ان کو نرم کر کے بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے شروع میں ان کو نہیں استعمال کرنا آتا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں اگر بڑے سامنے کر رہے ہیں تو یہ کام کس لیے آپ اپنی تھنگس ٹو ڈو میں لکھیں گے نا تو مسواک اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضامندی کے لیے اللہ تعالی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور یہ جو حدیث بتا رہی یہ صحیح بخاری کی ہے اگلی حدیث الجام صغیر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیبو افواہ کم با کی فن ہاتھ اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیوں کہ یہ قرآن کا راستہ ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہو تم اپنے منہ سے اب دیکھیے جتنے بھی مخارج کے سارے کہاں ہیں منہ کے اندر ہے نیر مو حلق گلہ سب بیچ میں آ زبان موق گلا خوبصورت بات ہے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے تو وہ اسمیل ساتھ والوں کو بھی جا رہی ہے تو کیا فرشتوں کو نہیں جا رہی ہوگی تو فرشتے دور نہیں ہٹ جائیں گے تو کتنا ضروری ہے کہ مسواک کیا جائے اور خصوصاً اگر روزہ رکھا ہوا ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو بیڈ بریت کی تو اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ کثرت سے مسواک کرنے والے ہو باز اوقات دوسروں کے لیے ازیت کا باعث بنتا ہے پھر وہی حدیث یاد رکھے مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تو زبان میں پھر اس کی صفائی نہ کرنا بھی ہے اور اس طرح دوسروں کو اذیت دینا ہے. اور اب ایک اور نیت آپ کریں گے کہ چونکہ میں قرآن کی طالب علم ہوں تو قرآن پڑھتی ہوں تلاوت کرتی ہوں اس لیے میرا منہ صاف ہونا چاہیے یہ قرآن کا راستہ ہے پھر یہ کہ اچھی طرح پورے منہ کو صاف کرنا چاہیے صرف سامنے سامنے کے دانت نہیں بلکہ پورے دانت باہر سے اندر سے تالو زبان حلق پیچھے تک پورے مخارج کے جتنے بھی حصے ان سب تک مسواک لے جانا چاہیے ابو بردا کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ سے او او کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی گویا کہ آپ کہہ کر رہے ہو یعنی وہ کر رہے تھے تو اتنے میں اچانک وہ آگے تو انہوں نے دیکھ لیا اس کے مطلب نہیں کہ پبلک میں آپ یہ سب شروع کر دیں تو یہ سٹیمولیشن جو ہے یہ باقی باڈی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی اسی طرح اب طرح طرح کے آلات اور ایسی چیزیں نکل آئی کہ جس سے زبان کو صاف کیا جاتا ہے باقاعدہ اگر آپ کچھ اسٹورس میں جائیں تو وہاں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ٹنگ کلینرس اور اس سے وہ زبان کو صاف کرتے ہیں لیکن مسواک جو ہم یوز کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹنگ کلینر ہے ایکچولی زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بمپس پائے جاتے ہیں جن کو ٹیسٹ برڈس کہتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً دس ہزار ہوتی ہے زبان کی نوک پہ پائے جانے والے ٹیسٹ برڈ میٹھا چکھتے ہیں پچھلے حصے پہ کڑوا ہوتا ہے سائڈس پہ نمکین اور کھٹا ذائقہ وغیرہ پھر یہ ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں جو چیز منہ میں جاتی ہے اس کا ذائقہ ڈیٹیکٹ کر کے دماغ کو بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے جو جو ہماری عمر بڑھتی ہے ٹیسٹ برڈز کی سینسٹیوٹی کم ہوتی جاتی اس لیے بڑی عمر کے لوگوں کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے یا پھر وہ زیادہ مرچے کھانے لگتے ہیں اسی طرح جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ تو اس میں اسمیل کا بھی کردار ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کچھ سونگتے ہیں تو اس کے ساتھ جب کھاتے ہیں تو اس کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کسی بھی خاص کھانے کی خوشبو سونگنے کے بعد ہماری بھوک جو ہے وہ بھڑا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زبان پر اس کا ذائقہ مختلف محسوس ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بعض اوقات کھانے کے کچھ ذرات جو ہیں وہ زبان پر چپک جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پھر بازو کا ذائقہ بھی خراب ہونے لگتا ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ کھانے پینے کے آدھی ہوتے ہیں ان کے بھی ٹیسٹ بڑھ آئستہ آہستہ خراب ہونے لگتے ہیں پھر اس کے لیے مزید اور کھانے کھاتے ہیں اور مزید اس میں نئی ویرائٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر زبان اس کی اس طرح عادی ہو جاتی کہ وہ ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر زبان کو چپکی رہ جاتی اور کچھ در کھانے کے دانتوں میں چپکے رہ جاتے ہیں تو ان سب کی وجہ سے منہ کے اندر ایسے بیکٹیریا پرورش پاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں بغیر کلی کیے یا منہ کیے تو وہ آپ کے زبان سے میدے تک چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بیماری کا باعث بنتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب مسواک کرے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ مسواک کو زبان پر بھی پھیرے بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ اس کی عادت نہیں ہوتی بعض لوگوں کی زبان پر تو باقاعدہ سفید لیئر جمی بھی ہوتی اور وہ بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ پوری لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنتی تو چونکہ ایک بیماری بھی ہے اس کا علاج بھی ہونا چاہیے لیکن جو علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہے مسواک کا صحیح استعمال تو ہر روز اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ صرف دانتوں پہ مسواک نہیں کرنا اس سے اپنے گلے کو بھی سٹیمولیٹ کرنا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ حصہ یعنی کہ بڑھ برڈ جو ہیں ان کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے جسم کے اندرونی اعضا پتا جگر مسانہ گردہ وغیرہ کی صحت حاصل ہوتی ہے میدے کو بھی یہ اچھا کرتے ہیں دانتوں اور کو صاف کرنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ ترک الاسنان دانتوں کے خلال کو چھوڑنے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں خلال کیا ہوتا ہے خلال کس طرح کیا جاتا ہے دانتوں کے ذرات جو ہیں یا تو فلاس سے آپ کریں آج کل تو فلاس وغیرہ ہیں ٹوت برش سے یا پھر ٹوٹ پکس وغیرہ جو نیچرل ہوں لکڑی کی ان سے آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ خیال بالکل چھوڑ دیں تو ان حصوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی یا وہاں پر خوراک کے باریک ذرات رہ جاتے ہیں جو سڑان پیدا کرتے ہیں اس سے بھی اسمیل آتی ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بھی بنتے نیز فرمایا جو زائد کھانے کے ذرات داڑوں میں باقی رہ جاتے ہیں وہ ڈاڑوں کو کمزور کر دیتے ہیں یعنی دانتوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ خوراک کا دانتوں کے اندر پھنسے رہنا ہے چکناہٹ والی چیز کے بعد کلی کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے ہمارے کن کن کھانوں میں چکناہٹ ہوتی ہے ساروں میں ہی تقریبا ہوتی ہے ہمیں تو آتا ہی نہیں پکانا اس کے بغیر تو اس کا مطلب یہ کہ کھانا کھا کے پھر ہمیں کلی کرنی چاہیے کثرت سے مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا اس کثرت سے حکم دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر فرض ہی نہ ہو جائے پھر ہر وضو کے ساتھ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا پھر ہر نماز کے وقت زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا ابو سلمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے اور مسواق ان کے کان پہ رکھی ہوتی تھی جیسے پاس بک پینسل وغیرہ اٹکا لیتے نا تو پاس ہی رکھتے تھے جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواق کر لیتے ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے کہ نماز میں سان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اتنا زیادہ اہتمام ہم تو دن میں ایک دفعہ کر کے فرض پورا کر لیتے گھر میں آتے ہی پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے یہ پوچھا گیا حضرت عائشہ سے تو آپ نے فرمایا کہ مسواک کرتے تھے انٹر ہوتے ہی پھر اسی طرح بدبو پیدا کرنے والی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لسن یا پیاس کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجدوں سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے پھر اسی طرح بعض لوگ ہر وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو اسی میں بات بھی شروع کر دیتے تو پھر وہ خوراک کے ذرات اڑنے لگتے ہیں خصوصاً اگر پان کھانے کی عادت ہو اور بعض تو پان کھا کے پھر آس پاس بھی پھینکنا شروع کر بھی پرہیز کرنا اسی طرح سگریٹ نوشی سے پرہیز سگریٹ کا تعلق جو ہے نا یہ قبائث سے قبیز چیزوں سے ہے اس کا جو دھواں ہے وہ صحت کے لیے بھی نقصان بھی ہے اور سمیل بھی ہے اس میں اور وہ کپڑوں میں بھی پڑ جاتی ہے اور آس پاس اور پھر انسان کے جب اندر جاتا ہے وہ دھویں کا اندھیرا تو جسمانی صحت کے علاوہ روحانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی قرآن مجید میں آتے صورت اللہ راح میں وہ یو حل الہ مقتی بات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیز چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وہ یو حیر معلیہ ملخبائق اسی لیے بعض علماء نے اس کو حرام بھی قرار دیا ہے اور ویسے بھی ملائکہ کو اس سے عذیت ہوتی جن چیزوں سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی ہوتی فرشتوں کو اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں جی ایک کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ صرف لیور کو خراب کرتی ہے لیکن سگریٹ سر سے پاؤں تک ہر روز پر اثر انداز ہوتی کیونکہ وہ سانس کے ساتھ لگز میں جاتے وہ بلڈ کے ساتھ شامل ہو کے پورے باڈی میں چلا جاتا ہے اس کو اسکالرز نے حرام قرار دیا اس لیے کہ چونکہ اب یہ پروو ہو گیا یہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے یعنی جس چیز میں انسان سمجھے کہ اس کی صحت کا نقصان ہے چاہے وہ حلال کھانا بھی ہو تو بھی وہ انسان کے لیے جائز نہیں رہتا اگر پتہ ہو جیسے اگر کسی کو شوگر ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے تو مخصوص غذا سے الرجی ہو کچھ لوگوں کو پرانس سے ہوتی وہ اگر کھا لیں تو ان کو شدید قسم کا ریاشن ہو سکتا ہے تو جب پتہ چل جائے تو ان چیزوں سے ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جی ہوں ہوں یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو دانتوں کی ہڈی ہوتی ہے وہ نیچرلی پلاحٹ کی طرف مائل ہوتی ہے یعنی کچھ لوگوں کے توداد بہت چمکتے سفید ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے پیلے بھی ہوتے تو اس صورت میں جو گھر میں بیکنگ سوڈا اس کے اگر ایک پنچ لے لیں اور اس کے اوپر لیمن کا ڈراپ ڈال لیں اور اس کو فنگر کی ٹپ سے دانتوں پہ اگر مل لیں تو وہ نیچرلی ان کو وائٹ کر دیں گے بنانا کے چھلکے کو بھی اگر رگ دانتوں پر تو اس سے بھی دان صاف ہوتے سگرٹ اگر کوئی دس پیتا تو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے کم از کم پانچ سگریٹوں کا دھواں اندر لے جا چکے ہوتے ہیں. یعنی پیسو اسموکر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی ایک نقصانات ہیں نہ صرف یہ کہ وہ جسم اور جان بلکہ مال کا بھی بہت بڑا خسارا ہے اور پھر اس سے بچوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اور کسی حد پہ انسان جا کے رکتا نہیں اگر ایک پینے کی عادت ہے تو دو اور تین اور پھر سلسلہ بڑھتا جاتا اور چین اسموکرز بن جاتے اور پھر اس میں نشہ بھی شامل ہو جاتا ہے بازوں تو وہ اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے اچھا دوسروں کے لیے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب دھواں ایکزیل کرتے ہیں تو وہ ڈبل اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو آس پاس والے لوگ بیوی بی بچے گھر والے جو ہیں وہ بلا وجہ ہی ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈیفینیشن کیا ہے مسلم کی کہ وہ کسی کے لیے تکلیف دے نہیں ہوتا تو سگریٹ پینا جو ہے وہ پھر ایمان کے منافی خود بخود ہو جاتا ہے جی آپ سلو پوائزننگ بھی ہے اسموکنگ یعنی یہ تو فر شور ہے کہ سلو پوائزنگ کی طرح الٹیمیٹ اس کا انجام ہلاکت ہی ہے یعنی انسان کے لیے کسی بھی طرح اس میں خیر نہیں جی کے علاوہ پان جی سگریٹ کے علاوہ پان بیڑی اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا منہ کا کینسر بھی ہو جاتا ہے بازوقط سے ایک اور چیز یاد رکھیے وہ یہ کہ صرف دانتوں کے اندر کچھ اٹک جانے سے یا کھانے سے ہی دانت خراب نہیں ہوتے دانتوں کا تعلق بھی میدے سے ہوتا ہے آپ کے سٹامک سے ہوتا ہے اور جو آپ کی فوڈ ہوتی ہے وہ اوور آل ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے میری بیٹی جب بہت چھوٹی تھی تو نرس گھر پہ دیکھنے آتی تھی اس وقت میں اسٹوڈنٹ بھی تھی یو کے میں تھی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دودھ میں شکر نہیں ڈالیں گے اس کے تو میں نے کہا کیوں کہلے کہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے میں نے کہا دانت تو آئے نہیں ابھی تو کہنے کہ دانتوں کی ہڈی بن رہی ہے اگر اس وقت اس کا شوگر کا انٹیک زیادہ ہوگا تو اس کے دانت کمزور ہوں گے تو ہم لوگ بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو پیپسی پلانے لگتے ہیں بعض مائیں تو بوٹل میں بھر کے پیپسی پکڑا دیتی ہیں بچوں کو پینے کے لیے یا پھر سویٹس یعنی کہ بچوں کو انٹرٹین کرنے کا واحد طریقہ جو ہمیں آتا ہے وہ کیا ہے کینڈی کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش کر کے دل جیتنا چاہتے ہیں ان کا اور انہی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے اس کے آلٹرنیٹ دیجیے کھجور دے سکتے ہیں بنانا دے سکتے ہیں کچھ اور دے سکتے ہیں جی کہتے ہیں کہ جتنے بھی سافٹ ڈرنکس ہیں وہ الٹیمیٹلی انسان کے اندر جو باڈی میں کیلشیم ہوتا ہے ہڈیوں وغیرہ میں اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو نقصان دیتے ہیں جی آپ میلز کے اندر کینسر کی ریشو سب سے زیادہ فی میلز میں بریسٹ کینسر سب سے زیادہ ہے میلس میں ریسپریٹری ٹریک کا کینسر سب سے زیادہ اور اس کی مین کاز اسموکنگ ہے چاہے ایکٹیو ہو چاہے پیسو سموکنگ ہو اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ ل کینسر جو ہیں اورل کینسر میں مین کاز جو ہے یہ پان کھانا یہ ساری جو ہے نا اورل اور اپر ڈائجسٹ ٹریک کا جو کینسر ہے وہ اس کی یہی کاز بنتی ہے سگریٹ کو ڈسکس کیا ودیٹ آج کل جو ہمارے یگسٹرس میں بہت کامن ہے ون شیشا از اکول ٹو 200 ہنڈریڈ جو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اللہ اکبر اور اس کو ایک کول ایکشن کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہارم ہے اور عموماً سگریٹ کی عادت لڑکوں کو دوستوں سے ہی پڑتی اب تو بعض خواتین بھی اس میں بہت آگے ہوتی جا رہی جی اس کے باوجود ہم چھوڑ کیوں نہیں سکتے بائی د وے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے سارے نقصان جانتے ہوئے پھر بھی پیے چلے جا رہے ہوتے ہیں کیوں اسی طرح سافٹ ڈرنک کی بھی لت پڑ جاتی سگریٹ کی بھوک لگتی ہے یس yes. یہ بڑے کام کی ٹیپ ہے کہ جو بھی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں تو انہیں صرف حدیث سنا کے یا حرام کرار دے کے یا پھر ان کو صرف نقصان بتا کے ان کو نہ روکیں کیونکہ ان کو سگریٹ کی ایسی بھوک لگتی ہے جسے ہمیں کھانے کی لگتی ہے. تو پھر اگر کھانا نہیں ملے تو کتنا غصہ آتا ہے اسی طرح ان کو اگر سگریٹ نہ ملے تو وہ پھر اپسٹ ہوتے ہیں اور پھر ریلیشن شپ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس میں ان کے ساتھ کوپریشن کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح وہ باہر نکلائیں اس نشے سے اس میں آپ دیکھیے کہ مدرس کا ایک بہت اہم رول ہے یہاں خصوصاً لڑکوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ کہ جب وہ باہر سے آئیں تو ضرور چیک کریں کہ ان کے کپڑوں سے سگریٹ کی وہ تو نہیں آ رہی اور اگر آ رہی ہو تو ضرور اس پر بات کریں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس اسٹیج پر اس سے بچنا آسان ہے اگر دو قدم بھی آگے چلے گئے تو پلٹنا بہت مشکل ہوگا اب بازوقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پی رہے تھے وہ دوسرے پی رہے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کمپنی میں وہ بیٹھیں گے اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو پی رہے تھے تو پھر یہ بچ نہیں سکتے پھر کچھ دنوں کے بعد برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے پھر آہستہ انسان اس راہ پہ چل پڑتا ہے جتنے بھی سموکرز ہیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ شروع انہوں نے کہاں سے کیا ایسے ہی مزاق مزاق میں شروع کیا اور پھر وہ آدت پڑ گئی کی جی کیونکہ بعض کیمیکل ہیں وہ باڈی کے اندر جا کر بہت سے سائیکولوجیکل سی پرابلمز کا بھی سبب بنتے ہیں بعض بچے بہت ہائپر ہو جاتے ہیں تو ایسے فلیورز کے اندر بعض ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں فوڈ کے, کے جو حقیقت میں نقصان دے تو کسی بھی ہیبٹ کو چھوڑنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بہتر آلٹرنیٹ دیں تو پھر جو چیز چھٹتی ہے انسان اس کی کمی کو محسوس تو کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ چھٹ جاتی ہے وہ چیز اسموکنگ چھوڑنے کے لیے ہجامہ بھی کیا جاتا ہے ہجامہ جی ویری گڈ لوز کرتے ہیں اگر ایک گلاس ہم بلیک سافٹ ڈرنک یوز کرتے ہیں تو سکس گلاسز کے دودھ برابر کیلشیم باڈی سے لوز کر جاتے ہیں اب دیکھیے کہ جس طریقے پر ہم پرورش پا رہے ہیں جس جنک فوڈ کے ساتھ اور جو کچھ ہمارا ایٹنگ ہیبٹ یا اسٹائل ہے آئندہ چند سالوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کیا کام کرنے کے قابل ہوں گے ایک دفعہ زندگی ملی ہے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ عبادت نہیں ہو پائے گی صحیح طور پر پھر کیا فائدہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی نا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پہ قیامت آئے گی اور وہ رنگا رنگ مشروب پینے والے ہوں گے جو ہو ہوں yes. وہ نشہ ہو جاتا ہے نا جیسے سگریٹ میں ہوتی ہے جیسے تو اسی طرح پھر پیپسی چائےسی ایکسیسو ہو جاتا ہے مجھے ایسی دو باتیں شے پہنی ہے ایک है. یہ جو یہ سارے جو بلیک ڈرنکس ہوتے ہیں نا है. ان کے ساتھ ایک ریسرچ ہوا تھا کہ ان کو اگر ڈبلو میں بندہ ڈالے اور فلش کرے تو ان میں وہی پروڈکٹ یوز ہوتے جو کہ ایک ٹوائلٹ کلینر میں یوز ہوتا ہے Cleaners ان سے صاف ہو جاتا ہے اور دوسری بات جو شیشے کی کرنی تھی مجھے یہ ہے کہ شیشے میں جو کو ڈالا جاتا ہے وہ بالکل رو فارم میں ہوتا ہے تو وہ ٹین ٹائمز زیادہ بندے کو ڈیمیج پہنچاتا ہے کیونکہ جو سگریٹس میں ہوتا ہے وہ تو پھر بھی تھوڑا سا ریفائنڈ ہے لیکن شیشے بالکل رو میں اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے تو وہ یہ سوچے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کا ری انفورسنگ ان کا ایک اسٹیمولس ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کرتے ہیں کچھ لوگ آدھی ہوتے ہیں آفس میں کرتے ہیں یا گھر میں ان کو جب بالکل اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں کسی ایک جگہ پہ کہ وہ یہ سوچے سپوز کہ آج میں نے آفس میں نہیں کرنا صرف گھر میں کرنا ہے کچھ دن اپنے آپ کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کریں گھر کے ایریا مطلب اس طرح سے ان کے مائنڈ میں ایک سائیکولوجیکل اپنے آپ کو نیو کرتے جائیں اپنا جو بھی وہ ایجنٹ ہے اس کو نیرو کرتے جائیں اور پھر یہ سوچیں کہ میں نے گھر والوں کے سامنے اس کو نہیں کرنا تو اس سے آٹومیٹکلی ان کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو باقیوں کے سامنے اگر میں نہیں کرا تو ڈیفینے اٹس ناٹ بیفیشل ٹو می اس کے بعد پھر وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو واش روم میں ریسٹرکٹ کر لے کہ میں نے صرف وہاں پہ کرنا ہے اور اس میں روزہ بہترین علاج ہے نا جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دیتا ہے یہ کسی نے اپنا تجربہ بھی کل لکھ کر بھیجا تھا یہ کہتی ہے کہ میں ایک ارگنائزیشن میں جاب کر رہی تھی میری جاب ایسی تھی جس میں لوگوں سے ڈیلنگ کرنا تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ہو گیا یعنی ڈیلنگ اچھا بولنے کی وجہ سے مجھے سپوکس پرسن کا کردار نبانا پڑتا جو میرے دل میں کچھ کٹکتا خاص کر سی او اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگز میں بار بار ان کی طرف دیکھنا پڑتا کیونکہ مجھے نیچے دیکھ کر بات کرنے کی عادت نہیں تھی اور میں ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر ہی بات کرتی ہوں باوجود پوری کوشش کے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور میری نگاہیں اٹھ جاتی اس کے علاوہ پروجیکٹ پریزنٹیشنز کلائنٹ ڈیلنگز کا کام بھی ہوتا ہے جس پر میرا دل بے قرار رہتا ہے یعنی کہ میں ٹھیک نہیں کری رہی اپنے اندر ہی ایک ہوتی ایک دفعہ مجھے لگا کہ میرے اندر تقوا کی بہت کمی ہے اور اچانک سے میں نے دس روزوں کی منت مان لی کہ اللہ میں دس روزے لگاتار رکھوں گی اگر مجھے تکوا مل جائے لیکن چونکہ آپ سے یہ بات سنی تھی کہ منت ہم ہمیشہ کام پورا ہونے کے بعد کیوں پوری کرتے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیتے یعنی اس سے یہ کیوں کہتے کہ یہ ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گی ہم پہلے ہی کر لیں صدقہ کرنا تو پہلے کر لیں روزہ رکھنا تو پہلے ہی رکھ لیں لہذا میں نے دوسرے دن سے روزے رکھنے شروع کر دیے جون کا مہینہ تھا دن بہت لمبے تھے مگر اللہ کی توفیق اور خاص مدد سے 10 روزے پورے کر لیے جس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے لگاتار دو کورسز کرنے کا موقع دیا آج میں قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہوں جو میرے لیے بہت زیادہ باعث مسرت ہے خلاصہ یہ کہ روزے سے واقعی نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں خاص طور پر اپنا محاسبہ اور مجاہدہ کرنے کا موقع ملا جو میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو روزہ بہت سی بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد نسخہ ہے کیوںکہ ہم کچھ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے یہ سمجھتے کہ مر جائیں گے ان کے بغیر لیکن جب روزے کی شکل میں یہ کسی بھی طرح پابندی لگا کے آپ چھوڑ دیتے تو کچھ دیر تو طبیعت بہت ریئیکٹ کرتی ہے آپ کا نفس ریئیکٹ کرتا ہے آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے آپ کی نیند چلی جاتی ہے آپ کو بہت سی تکلیف دیکھنی پڑتی جب بھی کسی عادت کو آپ بریک کرتے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر آپ آہستہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگتے ہیں. یہ اللہ کا ایک قانون ہے فطرت میں آپ دیکھیں بہت سی اس کی مثالیں آپ کو ملے گی مثلا پانی جب بوائل ہونے لگتا ہے تو آپ اگر اس کی آگ بجھا دیں تو کیا کرے گا وہ پہلے اس کے پبلس ختم ہوں گے پھر اس کے اندر ٹھہراو آ جائے گا پھر اس کی گرمی ختم ہونے لگے گی اور کرتے کرتے کرتے وہ بالکل نارمل ٹیمپریچر ہو جائے گا انسانی طبیعت بھی ایسے ہی ہے جس چیز نے آپ کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اس آگ کو بند کر دیں کچھ دیر کے لیے تو آپ کے اندر وہ بے چینی آئے گی مگر آہستہ آہستہ ٹھنڈک آنا شروع ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی بھی بری آدت اسی طرح آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ شروع میں آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی ہوگی اور یہ طریقہ انہوں نے بہت اچھا بتایا کہ اپنے آپ کو نیو ڈاؤن کریں نہیں? اس میں ریسٹرکٹ کرتے کرتے کرتے اپنا دائرہ خود تنگ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو لاک کر دیں جن بوتل میں اس معاملے میں اگر کچھ اور آپ سگریٹ یا منہ کی صفائی کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں تو آپ مزید ریسرچ کر کے لا سکتے ہیں پھر ہے کانوں کی صفائی کانوں کی صفائی بھی ضروری ہے اور وہ صفائی بھی اعتدال میں ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ صفائی کرتے کرتے آپ کان ڈیمج کر لیں دماغ کی طرح کان بھی ہر وقت کام کرتے ہیں آلویز ورکنگ سوتے ہوئے بھی آوازیں سنتے رہتے ہیں بس صرف ہوتا یہ کہ ہمارا دماغ ان کو شٹ کر دیتا ہے اور وہ ریسیو نہیں کرتا ورنہ کان سن رہے ہوتے ہیں سو کر بھی اور جب تھوڑی سی بھی نیند کی حالت ختم ہوتی ہے مثلا الارم پر ہم اٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوتے ہوئے سن رہے تھے تو اٹھ پھر اسی طرح کہ کان صرف سنتے نہیں اس کے اور بھی بہت سے فنکشنز ہیں اس سے ہماری باڈی میں بیلنس قائم ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ ہمارے کانوں کے اندر مختلف چینجز آتی رہتی ہیں ایج کے ساتھ کان بڑے بھی ہوتے جاتے ہیں ہر سال کان کی ایئر کنال بنتی ہے پوری تبدیل ہو جاتی ہے ایک سال کے اندر اس کنال کی اسکن جو ہے ہر سال 1.3 انچ کے حساب سے باہر کی طرف گرو کرتی ہے اگر یہ فال نہ کرتی ہوتی یعنی ساتھ سا ختم نہ ہوتی تو 20 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے تقریباً دو فٹ لمبی سٹرنگ کان سے باہر لٹک رہی ہوتی یعنی کنال کے اندر سے باہر کی طرف گرو کرتی کان کے اندر تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو آوازیں سننے میں مدد دیتی ہیں اندرونی کان کا مکمل ایریا ایم ایم چاکلیٹ جو ہے اس سے بڑا نہیں ہوتا ان تقریباً ایک پینسل ایریزر کے سائز کا ہوتا ہے انر ایئر لیکن اس میں بیس ہزار بال ہوتے ہیں اگر یہ بال صرف پینسل کی سائز کا ہو ایک اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے تو 43 تھری بڑی بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں اتنے زیادہ بال ہیں جسم کا سب سے چھوٹا مسل مڈل ایئر میں پایا جاتا ہے جس کا نام اسٹیپیڈیس ہے اس کا سائز ایک انچ کا بیسواں حصہ یعنی ون ٹوینٹی ہے اور یہ جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی سٹیپس کو کنٹرول کرتا ہے جس کا سائز تقریباً ون ٹینتھ ہاف این انچ ہے ٹھیک ہے کانوں پر ہیڈ فونز لگانے سے پرہیز کیجیے ایک گھنٹہ ہیڈ فون لگانے سے کانوں میں بیکٹیریا کی تعداد سات سو گنا زیادہ ہو جاتی ہے صرف ون آور کے لیے جب آپ ہیڈ فون لگاتے ہیں یعنی تیزی سے کان کے اندر گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے کانوں میں اچھی یا خارش شروع ہو جاتی ہے سبحان کا اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ